اعوذ باللہ السلامی العظیم من السیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَضَابٌ آج کل ہمارے ہاں ایک فتنا بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ہے جسے کہ ہم فتنا تقسیر کا نام دیتے ہیں اور اس نے ملوث جو لوگ ہیں وہ ان تمام تر لوگوں کی معینن تقسیم کرتے ہیں جن پر مطلق طور پر تقسیر کا شائبہ پایا جاتا ہے یا حکم پایا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا فرد اس کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے یا کوئی آدمی ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہو گیا کہ جس گروہ پر عمومی طور پہ کفر کا حکم لگایا جاتا ہے مثال کے طور پر کافروں کی اے آنت کافروں کی مدد کرنے کے اندر کوئی آدمی اگر ملوث پایا جاتا ہے کوئی ایسا گروہ ہے جو کافروں کی اے آنت کرتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس گروہ کا فرد ہے یا رکن ہے تو یہ لوگ اس گروہ اور اس جماعت کے ایک ایک فرد پر تقسیم کا حکم لگا دیتے ہیں اس کے مال کو حلال سمجھتے ہیں اس کے خون کو اور عزت کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے بلکہ اس کو خارج از ملت اسلام قرار دے دیا جاتا ہے حالانکہ کسی آدمی کو کافر قرار دینا یا کسی آدمی کو مسلمان قرار دینا یہ حقیقت بہت بڑی ذمہ داری ہے اور کسی آدمی کو کافر قرار دینے کا ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا نے ہمیں اس آدمی کی عزت مال جان یہ ساری کچھ دے دی ہے یعنی ہمارے لیے مباح اور حلال کر دی ہے اور اس کے خلاف قتل و قتال کرنا جائز ہو گیا ہے کسی ایک معین آدمی کو کافر قرار دینے کا یہ معنی ہوتا ہے اور اگر تو وہ بندہ واقعات ایسی تقسیم کا مستحق ہو تو اس کو کافر قرار دینے والا حق پر ہے اور اگر ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جا سکے ایک فرد مین کو پھر بھی اگر کوئی آدمی اس کو کافر کرار دیتا ہے تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے ان شاء اللہ ذرائع اس کے بارے میں آگے ہم ان ذکر کریں گے تو اس نے اللہ سبحان ہس کے حق کے اندر مداخلت کی ہے اس بندے کا حق نہیں تھا کہ کسی کو کافر کرار دیتا کسی کو حلال الدم قرار دیتا کسی کے مال کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیتا یہ حلال قرار دے رہا ہے یعنی اللہ تعالی نے ایک چیز کو حلال نہیں کیا یہ اس کو حلال قرار دے رہا ہے کسی معین آدمی کو کافر قرار دینا یہ اس قدر بڑا جرم ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا نے ایک چیز کو حرام کہا یہ کہتا ہے نہیں حلال ہے اللہ تعالی نے مسلمان آدمی کے خون اس کی مال اس کی عزت و جان کو حرام اور محترم قرار دیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس آدمی کی جان و مال حلال ہے موٹا سا مفہوم کسی کو کافر قرار دینے کا وہ یہ ہوا کرتا ہے یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع مطلع تقفیر کے احکامات جاری کیے ہیں مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی آدمی نے اگر فردی نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقد قد وہ کافر ہو گیا منتارا کا سلا تن مکتوبہ من امدا منتارا کا سلا تن مکتوبہ ایک بھی فردی نماز کسی بندے نے جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کافرہ وہ کافر ہو گیا دائرۂ اسلام سے نکل گیا لیکن اب مثال کے طور پر حاجی فضل کریم صاحب نے آج اثر کی نماز نہیں پڑی مغرب کی بھی نہیں پڑی اور اشا کی بھی نہیں پڑی کیا وہ حاجی فضل کریم ولد کرم دین کافر ہو گیا ہے اس ایک معین آدمی کا نام لے کر اس کو کافر قرار دینا یہ بہت سارے اصولوں اور قائدوں کا محتاج ہے اس کے لیے بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو ملحوظ رکھ کے اس ایک متعین آدمی حاجی فضل کریم صاحب کو کافر قرار دیا جائے گا اگر وہ اس پر پاتے تکفیر کی شرطیں پوری ہوتیم ہو جائیں پھر ہم اس کو کافر قرار دیں گے اللہ رب العالمین کی ذات وابرکات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ایک آدمی نے مثلا کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو کیا وہ آدمی کافر ہو گیا ہے یہ کہنے سے ظاہر الفاظ میں تو اس نے انکار کیا ہے ہم متلقن کہیں گے کہ جس آدمی نے کلمہ کفر کہا وہ کاثر ہو گیا لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر عبدالرشید نامی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان تھا مومن تھا ایمان اور توحید اس کے اندر متحقق تھے اب یہ کلمہ کہنے کے بعد وہ قاصر ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اس کے لیے ہمیں کچھ اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت ہے جن کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مثلا امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے انہوں نے جہمیوں کے ساتھ ایک وقت گزارا جن جہمیوں نے امام احمد بن حمب رحمہ اللہ کو خلق قرآن کی دعوت دی اور صفات کی وہ نفی کرتے تھے اور امام احمد بن حنبل اور ان کے اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے اہل کے جماعت ان کو انہوں نے مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر ڈالے رکھا فطرے میں مبتلا کیے رکھا اور اہل ایمان کو بھی انہوں نے پریشان کیے رکھا مومن مردوں کو عورتوں کو اور ان کو ضرب و ستم کا نشانہ بنایا اور اسی طرح ان کو عہدوں سے معذول کر دیا گیا اور ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس خلیفہ کے لیے بھی دعا کی اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے ان کو مارا تھا اور قید کیا تھا ان کے لیے استغفار بھی کی حالانکہ کافر آدمی کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے جہمیوں کے معین افراد کو کافر قرار نہیں دیا ہے یعنی کہ جس آدمی کو معین طور پہ کافر قرار دیا جائے گا تو وہ اس وقت ہوگا جب اس کے اندر شروع تقسیر پائی جائیں اور تقسیر کے جو موانع ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو عمومی تقسیر ہے وہ ایک وعید کی طرح ہے جس طرح اللہ و تعالیٰ فرماتے مَن کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ابدی جہنمی ہے اب جھوٹ بولنا معصیت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا جھوٹ بولنے والا ابھی جہنمی ہو جائے گا کوئی بھی جھوٹ بولنے والے کو اب بھی نہیں کہتا سوائے خارجیوں کے خارجی کبیرا گناہ کے مرتکے کو ابدی جہنمی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں مرتبہ قرار دے دیتے ہیں اپنے اس قاعدے کی روح سے اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو یہ آیت ہے <عَبَادًا> گنا کے بارے میں بھی ہے تو اسے تو سزیرہ گنا کا مرتکب بھی ابری جہنمی ٹھہرتا ہے اس آیت کی روح سے لیکن کوئی بھی اس کو ابری جہنمی قرار نہیں دیتا کیوں مادا جوابا ہوا جو اس آیت کا جواب دماغ میں سوجے گا وہی تقسیر معین اور تقسیر مطلق کے درمیان فرق کے اندر لگا لیجئے گا یعنی مطلقاً اللہ سبحانہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی کوئی معصیت کرے وہ وہی جہنمی ہے اللہ رسول کا نافرمان ہو ابدی جہنمی ہے خالدینہ بھی کہا ہے آبادا بھی کہا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں کے قتل کے اندر کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں لہٰذا یہ ابدی ذہنمی ہو گئے وہاں پہ تو اللہ نے کہا میتن فجن خالدن غازی بلاہ وہاں پہ لفظ خالدن بولا ہے اور یہاں پر معصیت کے زمرے میں دینا بھی بولا ہے اور آباد بھی بولا ہے تو کے دو لفظ بولے ہیں ابدل آباد ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے تو کاتل کے بارے میں تو ایک لفظ قرار دیا ہے تو جو جواب یہاں پہ سوچتے ہیں وہ وہاں پر بھی لگا لیں بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مطلقاً تقسیر کے بارے میں اللہ صنع نے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے ہیں وہ ایک وعید کا درجہ رکھتے ہیں جیسے کوئی بھی شہیرہ گناہ یا کبیرا گناہ کا مرتق اس کو کہا گیا کہ خالدین دینا فی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ صرف وعید ہے اس کے لیے لیکن کوئی خاص سرد معین اگر کوئی آدمی سگیرہ یا کبیرہ گناہ کا مرتقب ہو جائے وہ ہمیشہ رہے گا کہ نہیں ہم اس کے اندر باقی ساری شروط کو دیکھیں گے کہ خلود ف نار والی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پھر ہم فیصلہ کریں گے بےآ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علام نے فرمایا ہے کہ جس نے فبی نواز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا اور اللہ سن ورآن وزم نے قرآن میں فرمایا فنتاب و اقاب الخلا و آتاب الزکت اقمان فین نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں اور کتاب اللہ کی توحید پر ایمان لا کر سرک سے توبہ کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اب اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز ادا نہیں کرتا زکوات کا انکار کرتا یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو صرف فور اس کے کفر کا فتوا نہیں لگے گا جب تک شروط مکمل نہ پائی جائیں اس کے اندر موانے اس سے ختم نہ ہو جائیں اور شروط اور موانے کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تو کہ قرآن مجید فرقان حمید اور امام المبیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق اعلی روایت ہے ایک آدمی کی کہ اس نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے وہ کیا کریں جلا دیں اور پھر ہوا کے اندر اس کو میری خاک کو بہا دیا جائے تاکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو کھڑا نہ کر سکے عذاب نہ دے سکے اس نے یہ کام کیوں کیا اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے پر اس کو یقین تھا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تھا مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا لیکن اس کے دماغ نے اتنا کام نہیں کیا کہ جو اللہ سبحانہ نہ ہوا مرنے کے بعد میری لاش کو اٹھا سکتا ہے وہ ان ذروں کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کی اس نے ایک صفت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان ذروں کو جمع کر کے مجھے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا تو صفت کا منکر ہوا نا اور اللہ کی صفات کے منکر کے بارے میں ہم اللہ تلاق کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کی صفات کا منکر ہے وہ کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ حدیث کے اندر وعدے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا پوچھا تو نے یہ کیوں کیا تھا ڈرتے ہوئے کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا یعنی کہ یہ اس کی جہالت آپ اس کو کہہ لیں کہ اس نے جہالت کی وجہ سے یہ کام کیا تھا اللہ کی ایک صفت کا اعتقادن منکر ہوا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے یا اتحادی خطا کی وجہ سے اس کو بات نہیں سمجھ آ سکی اب ایسے ہی اگر کوئی آدمی کفری کام کر لیتا ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو حالت کی بنا پر کر بیٹھتا ہے کفریا کام یا اتحادی غلطی کی بنا پر کر بیٹھتا ہے یا کوئی اور اسباب ہوتے ہیں جو کہ مبان تکفیر ہیں ان میں سے کوئی ایک مانے پایا جائے تو بندے کو کافی قرار نہیں دیا جا سکتا تقفیر معیع اس کی کرنا جائز نہیں ہے تو ایک مسلمان آدمی پر مین آدمی پر کفر کا حکم لگانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اس کام کے بارے میں جانتا ہو اس کو علم ہو کہ یہ کام کفری کام ہے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جادوگر کے پاس جاتا ہے کاہن کے پاس اور کے پاس اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا ہے اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو کرنا کروانا یہ کفر ہے اور وہ آدمی اس کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک اس کے اوپر حجت قائم نہ کی جائے اس کو بتائیں گے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے کفریہ کام کہا ہے اور پھر اس کی جہالت کے ختم ہونے کے بعد جو دیگر موانے ہیں وہ, وہ بھی ختم کیے جائیں گے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جاننے والا ہو اگر جاننے والا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی مواقع نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخطأ میری امت سے خطا اور نسیان کو اللہ فلحانہ تعالیٰ نے درگزر کیا ہے موافق کر دیا ہے جہالت کی بنا پر بھول کر بندہ کام کر لیتا ہے جائل ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا ہم اس کے اوپر دنیا میں کفر کا فتوا نہیں لگا سکتے جب تک اس کی جہالت رفا نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کام کرے جان غلطی کے ساتھ کام نہ ہو جائے کفریہ کام کا اگر وہ ارتکاب کرتا ہے تو جان بوجھ کے کرتا ہے ایک تو یہ بات ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یہ کام کفریا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے وہ کام کرے رب مجھے پتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے لیکن پھر بھی وہ اڑاتا اڑاتا ہے ہے جان بوجھ کے اڑاتا ہے اگر خطان کرتا ہے تو رفیہ الخا خطا اور نسیان اللہ سبانہ تعالیٰ نے میری ہمت کو معاف کی ہے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مختار ہو یعنی اپنے اختیار سے کرے اگر کوئی آدمی اس کو کہتا ہے کہ تو کفری کلمہ کہہ نہیں تو مارتا ہوں تو یہ ابھی وہ اس کے ڈر سے جبر کے تشدد ظلم کے در سے کوئی کفری بول بول دیتا ہے تو ایسا آدمی اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اللہ سنا ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے من کا فرا بلّہ ہی ممبا بھی ہی جو آدمی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے اللہ کو یہ خرگز گوارا نہیں ہے اِلَّا من وَقَلْبُهُ ہاں وہ بندہ جس کو مجبور کر دیا گیا مجبور کام کیا ہے مجبور ہو کر اس نے کفریہ بول بولا ہے ان بل ایمان اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے تو اس آدمی پر کوئی بعید نہیں ہے لیکن ولا کن من سرا بل قفری جس نے سرا صدر کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ کفر کیا سا علیہ غدب اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ولہم اداب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی اگر جان بوجھ کر اپنے اختیار کے ساتھ جبر و اقرا کے بغیر وہ ایسا کفریہ بول بولتا ہے کفریہ کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ قابل ماقدہ ہے لیکن اگر کسی کے در سے وہ کفری کام سر انجام دیتا ہے تو وہ قابل سے جان جانے کے خوف سے اگر کفریا کام کرنا پڑتا ہے کفری کرما کہنا پڑتا ہے تو آدمی کو رخصت ہے رخصت ہے کہ وہ کفری کرما کہہ سکتا ہے کفریا کام کر سکتا ہے لیکن عظیمت اس وقت بھی یہی ہے کہ بندہ کفری کرما نہ کہے کفریا بول نہ بولے ڈٹ جائے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ کفری بول بول دیتا ہے کفریہ کلمہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واقعہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَا اِلَّا مَنْ قَلْبُهُ تو ایسا آدمی جس کو مجبور کر دیا گیا ہے کفری کام پر اور اس نے کفری کام کا احتکاب کیا ہے اپنی جان جانے کے ڈر سے تو وہ آدمی بھی کافر قرار نہیں دیا جائے گا اگر کوئی آدمی کافروں نے اس کو پکڑا اس کو کہتے ہیں ہم تجھے مار دیں گے نہیں تو تو ہمارا ساتھ دے اب مجبور ہو کے اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ مکرا ہے مجبور کیا گیا ہے اس کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگے گا علا من اکرے ہا وطم ان اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو مستنا قرار دیا ہے اور موبان یہ تو تھی تین شرطیں کہ آدمی جو کام کرنے والا ہے وہ اس چیز کی حرمت کو جاننے والا ہو اس کو پتا ہو کہ یہ چیز مکفر ہے یہ کلمہ کفری ہے یا یہ فیل کفریا ہے اس کے ارتقاب سے یا اس کلمے کے بولنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج جاتا ہے پہلے تو اس کو یہ بات پتا ہو دوسرے نمبر پر یہ شرط تھی کہ وہ یعنی کہ خود سف دن وہ کام کرے جان بوجھ کر کرے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کفری کام کرنے والا ہو یا کفری بول بولنے والا ہو کسی کی طرف سے جبرو کرا نہ ہو اور اس طرح کچھ موانع بھی ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو تب بھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا مثلا سب سے پہلا مانے ہے جہل جہالت جہالت کی بنا پر اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو کفریا کام کرنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا اب دیکھیے ہمارے ہاں مرجیا لوگوں نے اس قدر باتیں پھیلا دی ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ حیرت ہوتی ہے لوگوں کا ذہن بن گیا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو کلمہ پڑھ لی آپ پکے مسلمان ہو اس کو وہ بیچارہ جاہل ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں دن رات میں پانچ نمازیں نہیں پڑھوں گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا وہ بے دھڑک ہو کے کہتا چلو کوئی بات نہیں نماز نہ بھی پڑھی تو پھر بھی خیر ہے ہیں تو مسلمان ہی, نا کلمہ تو پڑا ہوا ہے وہ جہالت کی بنا پر نمازوں کا ترک کرنے والا ہے لیکن جب اس کو بتایا جائے جہالت اس کی ختم ہو جائے پھر بھی وہ جٹا رہے تو پھر اس کا عذر ختم ہو جائے گا اسی طرح یہ جو جہالت ہے اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع عن متی الخطأ میری سے خطا اور نسیان اٹھا دیا گیا یعنی بھول کر جہالت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کفریہ کام کر لیتا ہے تو اس کا واقعہ نہیں کیا جائے گا پھر اسی طرح وہی حدیث بھی ذہن میں رہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا اور اپنی اولاد کو کہا کہ وہ اس کو جلا دیں اور سخت ہوا والے دن اس کو سمندر کے اندر اس کی یعنی کہ راک کو بہا دیا جائے یوں کہا تھا یہ اس نے کہا تھا واللہ لا ان قدر علی لا يعذبنی عذاب ما عذب به کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ اٹھا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی یعنی مجھے بڑا شدید عذاب ہونا ہے لہذا تم مجھے خاک بنا کے جلا کے دریا کے اندر بہا دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اٹھا ہی نہ سکے یعنی کہ یہ اس کا ایک نظریہ تھا لیکن نظریہ اس کا باطل تھا یہ اس کا اعتقاد کفری تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھا نہیں سکتا بتا جیسے بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا لیکن اس نے یہ کہا کیوں تھا اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا تھا اس کی جہالت کی بنا پر وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا جانتا ہی نہیں تھا اس بات سے جاہل تھا اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالی نے اس کو معاف کر دیا سید بخاری کے اندر کتاب الانبیاء میں یہ حدیث آتی ہے بیس نمبر 3481 اور تین ہزار اپنا تین ہزار چار سو اور اٹھہتر نمبر پر اب دیکھیے یہ آدمی اپنی جہالت کی بنا پر کیسا کام کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا نہیں سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جمع آجل اللہ, اللہ نے اس کو جمع کیا اور کا پوچھا ماں ہے مالا کا تجھے یہ کام کرنے پر کس چیز نے ابھارا تھا کہ تہتا اپنی اولاد کو کہ مجھے جلا دینا اور راک میری بہا دینا تیری اولاد نے تو ایسا کیا دیکھ پھر میں نے لا کے زندہ کر دیا ہے لاکھا کا اللہ تیرے سے بڑا ڈر لگا تھا مجھے تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب کتاب دینے سے گھبرایا تھا تو پھر فتح اللہ کا اللہ سبحانہ و نے رحمت کے ساتھ اس کا استقبال کیا یہ دیکھیے یعنی اس نے ایک کفری کام کیا ہے لیکن کیا ہے جہالت کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ ہوا تو نے اس کے جہالت کو اڈر مانتے ہوئے اس معین آدمی کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا ہے پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ تعویل کرنے والا نہ ہو مول نہ ہو یعنی کہ جو آدمی کفری کام کر رہا ہے یا کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے یا کفریہ بول بول رہا ہے وہ آدمی ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس اپنے اس کفر کے لیے قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل ہو یعنی کہ اپنے لیے اس کو جائز سمجھتا ہے قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث کا سہارا لے کر ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہونے کے لیے اس کو صحیح سمجھتا ہو اور اس سے وہ مسئلہ استعمال کر کے کوئی کفری کام شروع کر دے ممکن ہے قرآن اور حدیث کی تعبیل وہ صحیح نہیں کر سکا تفسیر وہ صحیح نہیں سمجھ سکا اس نے اپنا ایک اتحاد کیا ایک سوچ سوچی اس کا نتیجہ غلط نکلا حتہ کام کا مرتکب ہو گیا حتیٰ کہ وہ کفری کلمات کہنے لگ گیا لیکن اب کیا وہ بندہ کافر ہو جائے گا ہرگز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستحد آدمی اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور وہ درستگی کو بھی پہنچتا ہے بس اوقات اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے اور بس اوقات اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے لیکن اگر اس کا فیصلہ صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اس کو دو اجر ملتے ہیں اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہو تو پھر گناگار ہو جاتا ہے نہیں پھر بھی وہ ایک اجر کا مستحد بن جاتا ہے تو کیا خیال ہے ایک آدمی نے اشتہار کیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کفری کام کر بیٹھا اپنے اشتہاد کی غلطی کی بنا پر تو اب اس کو کم از کم ایک اجر تو ملنا چاہیے اور ہماری جماعت تقسیم اس کو کافر قرار دینے پر مشیر ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو ایک اجر مل رہا ہے اس کی اشتہادی غلطی ہے یعنی کہ کوئی آدمی مسلمان کفری کام کرتا ہے یا کفری کلمات کہتا ہے اس کے اس کے کام کرنے یا کفیہ کلمات کہنے کے پیچھے اس کے پاس قرآن یا حدیث کے کچھ دلائل ہیں جن کو وہ صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا اور ان دلائل سے استعمال اور استخراج کرنے میں اس سے غلطی ہوئی ہے نتیجاتن وہ گمراہی کا شکار ہوا ہے لہذا ہم اس معین آدمی کو جو اتحادی خطا کا شکار ہے جس کے پاس تعویل موجود ہے ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے کافر کہنا تو بڑی دور کی بات ہے اس کو فاسق گناہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بےچارا قرآن کی آئے تھے اس نے دوسرا نکالا ہے نا مسئلہ اس نے نکالا ہے قرآن کی آیت سے مسئلہ اس نے نکالا ہے نبی علیہ السلط وسلام کے فرمان سے اور مسئلہ نکال کے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب امام المبیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے اس نے قرآن کی آیت سے مسئلہ نکالا ہے اس نے نبی کے فرمان سے مسئلہ نکالا ہے وہ اتباع کرنے کا شوقین ہے لیکن پھسل گیا ہے وہ بیچارہ فاسق بھی نہیں بنتا اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و صاحلہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان لگن یا قرون اموالا ظلم یا قرون فی بارا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں ان کریم ان کو جلنے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا یعنی کہ یتیموں کا مال ظلمن کھانا حرام کھانا ہوا نا اور حرام کھانے والے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کیا وہ ابھی جہنمی ہو جائے گا یہ ایک وعید ہے نا بحض وعید ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ صوبہ کر لے یا ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کے اندر کچھ تعویل کرنے والا ہو کہ اس کے باپ نے ہمارے مال بڑے کھائے ہیں اب میں اپنا بدلہ لے رہا ہوں وہ یہ سمجھے ہوئے ان کا مال کھانا شروع کر دے یعنی کہ اس کو ہم پہلے دیکھیں گے اچھی طرح سے کہ کیا کیفیت ہے اور این ممکن ہے کہ بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو بھی اسلام کے اکثر و بیشتر احکامات کا علم ہی نہیں ہے صحابہ کرام نے نہیں کہا تھا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے لیے ذاتی انوات ہے ہمارے لیے بھی ذاتی انوات بنا دیں نبی علیہ سلاۃ اسلام نے ناراض ہو کر غصے ہو کر ان کو ڈانٹا سمجھایا یہ نکالو تم سارے کے سارے شرک کا مطالبہ کرنے لگے مرتد ہو گئے خارج ہو گئے جاؤ سارے بھاگ جاؤ نہیں ایسا کام نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس آئے اور آ کے نبیلا سلاۃسلام کے آگے سیدھا گریز ہو گئے کیا رسول اللہ صلی اللہ کے آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سیدا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا فتوا نہیں لگایا بلکہ کہا کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے اگر میں نے کسی کو سیدے کا حکم دینا ہوتا کہ انسانوں میں سے کسی کو کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کے آگے سجدہ کرے یعنی ایک غلطی کی بنا پر جہالت کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تو نے بھی قرآن وزید میں کہا ہے ولی ساختہ تم بھی ولا کماتا کلو بکم خطان اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گنا نہیں ہے ہاں جو تم دل کے پختہ ارادے سے امدن کس کرو تو پھر وہ تمہارے لیے قابل مقدہ بن جائے گا تو جو مول آدمی ہے تعویل کرنے والا ہے وہ بھی تم بے خطان کر رہا ہے نا تعویل کرنے میں اس سے خطا ہوئی ہے تفسیر تو و توجی کرنے میں اس سے خطا ہوئی ہے لہذا اس معین آدمی کو کافر قرار دینا ہرگی جائز نہیں ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ایک آدمی مل ہے تزیل کرنے والا ہے متوزل ہے متوزل کے پاس دلیل پہنچ گئی کہ تیرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے کسی نے جا کے اس کو سمجھایا لیکن اس متوزل کو سمجھ نہیں آیا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ افریا کام ہے صبح اس کے دل میں باقی رہ گیا پھر بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم یہ خسان کر رہا ہے جان بوجھ کے نہیں کفریہ کام کر رہا اور یہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے اور اللہ نے کہا لا یکلف اللہ واہ اللہ کسی انسان کو اس کی جان سے زیادہ اس کی وسیع سے زیادہ تکلیف پہ مبتلا نہیں کرتا مکلف نہیں ٹھہراتا اس کو اس کی ٹھہرات سے زیادہ اب اس کے جو دائرہ سوچ ہے فہم ہے فکر ہے وہ اس کی سوئی اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے اس کو اللہ نے اتنی زیادہ ذہانت و فطانت دی ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھے مثلا تو بےچارا مرفول غلط ہے اسے اگلے معاملات کے اندر تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کسی معین آدمی کی معین آدمی کی تقفیر جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو کلمہ کہہ رہا ہے کفری یا جو وہ عمل کر رہا ہے کیا وہ واقعات کفر ہے کہ نہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ کام کفریا نہیں ہوتا کام شرکیہ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں یہ کفریا ہے یہ شرکیہ ہے یہ بدت ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے حالانکہ نہ وہ بدت ہوتا ہے نہ کفر ہوتا ہے نہ شرک ہوتا ہے پہلے تو قرآن اور حدیث کے دلائل چاہیے اس بات پر کہ یہ کام کرنا کفر ہے متلا پھر جب اس کام کے کرنے کا کفر ہونا ثابت ہو جائے یا اس کلمے کا بولنا کفر ثابت ہو جائے پھر وہ جس آدمی نے وہ کام کیا ہے یا جس بندے نے وہ کلمہ کفر والا کہا ہے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر یہ ساری شرطیں پائی گئی ہیں اس کو علم تھا اس کے کفریا کام ہونے کا اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے اس نے یہ کام جبر و اکرا کے بغیر کیا ہے یہ جی تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور کہیں موانع میں سے کوئی ماننے تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ متولہ ہو تعویل کر رہا ہو قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہو اس کے پاس اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس پر کفر کا فتوا لگا دیں کفر کے حکامات ہم اس پر صادر کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں دائرہ اسلام سے کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے یعنی جہالت بھی نہ ہو تعویل بھی نہ ہو یہ دو چیزیں نہ ہو اس بندے کے اندر اور وہ اس کی تحریم کا اس کی حرمت کا اس کام کے کفری ہونے کے بارے میں عالم ہو جاننے والا ہو اس کو جان بوجھ کر کام کرنے والا ہو اور مختار ہو دل کی خوشی کے ساتھ کام کرے یہ تین شرطیں اس کے اندر پائی جائیں اور یہ دو چیزیں جہالت اور تعویل نہ ہو پھر اس معین آدمی کو کافر کرار دیا جا سکتا ہے وگرنا نہیں وگرنا یہ بات یاد رہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر بخاری کے حدیث نمبر چھ ہزار پینتالیس اور مسلم کے اکسٹھ موجود ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان آدمی کو کافر کہہ دے یا اس کو فاسے کہہ دے جس کو کافر یا فاسے کا کہا گیا ہے اگر وہ واقعتن کافر یا فاسق ہے تو پھر تو ہے بات اس کی ٹھیک اگر جس کو کہا گیا ہے وہ خود کافر یا فاسق نہیں تو کہنے والا کافر یا فاسق ہو جاتا ہے معمولی بات نہیں ہے کہ فلاں بندہ کافر ہے فلاں بندہ کافر ہے نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ معمولی بات نہیں بہت بڑی اور بہت خطرناک قسم کی بات ہے اور پھر سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سن نبی داود کے اندر کتاب الادب باب الدب بابل میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر چار ہزار نو سو ایک سعید نبان کے اندر حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بارہ اور مسرد احمد میں حدیث نمبر آٹھ ہزار دو سو بانوے اور سعید مسلم کے اندر بھی اس کا شاہد موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار ذرا تفصیل ہے اس کی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں وہ دو آدمی وہ تھے بھائی بھائی تھے آپس میں تو ان میں سے ایک آدمی گناہ کرتا تھا دوسرا مجتہدن فی العبادہ وہ بڑا عبادت گزار تھا سکانا لا سکانہ لاحار المجاحد جو عبادت گزار تھا وہ دیکھتا کہ جو دوسرا بندہ ہے اس کا بھائی وہ گناہوں میں ہی لگا رہتا ہے فیقول اکثر اسے کہتا گنا کام نہ کر ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ ایک آج بندہ گنا کر رہا تھا تو اس نے کہا باد آجا یہ برا کام ہے گنا والا ہے نہ کر تو یہ جو حاجی صاحب تھے یہ کہنے لگے اب اس سال ہے یا رقیبن کیا تجھے میرے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے میں جو مرضی کروں میرا اور میرا رب کا معاملہ ہے تو رہنے دے لیکن یہ جو عبادت گزار آدمی تھا یہ جواب دینے لگا کہتا ہے لا کسم اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے نہیں معاف کرے گا یا اس نے کہا لا خرو کل جن اللہ تجھ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کر لی ربین اللہ رب العالمی کے پاس جمع ہوئے فقال حاد اور یہ جو عبادت گزار تھا بڑے ذوق شوق کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا کہنے لگا کہا اللہ رب کہ مجھے جانتا ہے اور کنتا علام کا درن یا جو میرے اختیارات ہیں کیا تیری قدرت ان اختیارات کے اندر بھی ہے میرا اختیار ہے میں جس کو چاہوں داخل کروں جنت میں جس کو چاہوں معاف کروں کیا تو میرے ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے وقال للمذنب جو گناہ گار تھا اللہ نے اس کو کہا خل فدخل الجنت برحمتی جا میری جنت میں داخل ہو جا وقال للآخر اور جو دوسرا عبادت گزار تھا اس کو کہا ادھبو بھی النار اس کو جہنم میں لے جاؤ ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نفسی او دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو گئی یہ کہہ دیا کہ, دی کہ لت کو جنت میں داخل نہیں کرے گا یا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اور کسی کو کافر کہنے کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی تو یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگر اسی حالت میں مر گیا تو اگر اسی حالت میں مر گیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کافر کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا یہ معنی ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دینے کا مدمی کو صحیح مسلم کے ہی کہ اللہ تعالیٰ فنانے بندے کو نہیں بخشے گا اور اللہ تعالیٰ نے کہا منظل یتھا اللہ علیہ اللہ کہنے لگا کہ غفرت لفلان و احبطت عملك یہ کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالی فلانے بندے کو معاف نہیں کرے گا جو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا اس بندے کو اس بندے کے اعمال ختم تو یہ بہت خطرناک طریق کام ہے کسی آدمی کو کافر قرار دینا کیونکہ جس آدمی نے کسی آدمی کو کافر کرار دیا ہے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک چیز کو حرام کرار دیا اور اس نے ہلال کر دیا اور ایک طرف دوسرا بھی گروہ ہے جو یہ کہتا جو مرضی کرتے چلے جاؤ بندہ پکا مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا مقافر ہو ہی نہیں سکتا یہ دوسرا گروہ بھی اہل تک کے مقابلے میں تقفیریوں کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ مرجیہ کا بھی ہے اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہتے جو مرضی کرتے جاؤ کلمہ پڑھا نہ بس پکا مسلمان ہے نماز پڑھے نہ پڑھے زکاط دے نہ دے روزہ رکھے نہ رکھے استطاط کے باوجود حاجر کرے نہ کرے ہے پکا مسلمان جادو کرے کروائے پکا مسلمان ہے کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے یہ تقسیری گروہ کے مدع مقابل یہ اہل ارجا کا گروہ ہے اس کو بھی پہچاننا چاہیے انہوں نے ارتدا کی بالکل نفی کر کے رکھ دی کہ ورنہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو ہی نہیں سکتا یہ مرجیا کا قیدہ تھا جو کہتے تھے کہ ایمان صرف دل کے یقین اور اقرار کا نام ہے عمل ایمان کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے دیکھ لو یہ جتنے بھی ملند پھرتے ہیں نماز اور جی ہم نے پڑی ہوئی ہیں روزہ یہ جی رکھا ہوا ہے یہ ارجا والا عقیدہ ہے یہ ہی کوئی نہیں السنہ و جمع کا عقیدہ علی قول و امل ان یزید و قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے ارجا سے بھی بچنا چاہیے اعتقاد رکھنا چاہیے اعتقاد ہونا چاہیے کہ بے نمازی کا فر زکت کا منکر و تارک کافر ہے روزے کا منکر و تارک کافر ہے استطاط کے باوجود حاجر نہ کرنے والا کافر ہے جادو کرنے کروانے والا کافر ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا استحدا کرنے والا مذاق اڑانے والا کافر ہے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنے والا کافر ہے لیکن معین آدمی کی تقفیر کرنے کے لیے یہ شروط اور موانع تقفیر کے جو ہیں یہ ملحود رکھنا پڑیں گے متلقن ہم تقفیر کریں گے اب دیکھیے لانت کا معاملہ بھی تقسیم کے معاملے سے ملتا جلتا ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر پلانے والے پر شراب کے معاملے میں دس بندوں پر لانت کی ہے نام لے لے کے, سنو نبی کے حدیث موجود ہے ایک آدمی وہ آیا شراب پی اس نے اس کو مار پائی کی چلا گیا پھر آیا پھر مار پائی کی پھر چلا گیا پھر شراب پی کے آیا ایک بندہ مجمے میں سے بولا اللہ کس پر لانت ہو اکثر اتاب ہی یہ دیکھو بار بار اسی کیس میں آتا ہے پھر بھی بعد نہیں آتا نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا لا تلعنوہو لا تعینو علیہ السیطان اس پر لعنت نہ کرو اس کے خلاف سیطان کی مدد نہ کرو فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہے سبحان اللہ دیکھئے ایک طرف تو شراب کے معاملے میں متلقاً دس منوں پر لعنت کر رہے ہیں پینے والا پلانے والا بنانے والا بنوانے والا اٹھا کے لے جانے والا لیکن ایک فرد معین کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام لے کے اس پر لالچ کی گئی فوراً ٹوک دیا تو مطلق ہم تکفیر کرتے ہیں یہ آلو سنا وال کا عقیدہ ہے آلو سننا و کا اصول ہے اور منہج ہے کہ ہم متلقن تکفیر کرتے ہیں جہاں جہاں جن جن لوگوں کے بارے میں تکفیر کا حکم آیا ہے ہم ان کی مطلق تقسیم کریں گے لیکن اگر وہ کفر یا کام کسی ایک معین بندے کے اندر پایا گیا تو اس کی تقسیم بھی کریں گے چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں ٹھیک ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ تقسیر معین کرنی نہیں ہے نہیں تقفی مین کریں گے ضرور کریں گے چھوڑیں گے نہیں اس کو لیکن کریں گے کب جب اس کے اندر شروع تکفیر کی پوری ہو جائیں تکفیر کی شرطیں پوری ہوں ماننے باقی نہ رہے اور مرزا غلام احمد کا بھی, پر بھی علماء دی علم نے فتوا لگایا تھا کفر کا مرتاد ہونے کا خارج از دار اسلام ہونے کا لیکن لگایا کب تھا جب بار بار اس پر حجت قائم کی تصدیق کی شرطیں ساری پوری ہوئی میرے سارے ختم ہو گئے صرف فتوا لگا دیا کہ یہ کافی رائے دائرہ اسلام سے خارج ہے تو لیکن یہ کام ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کا نہیں ہے یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوج کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے عام آدمی کے لیے کسی کو کافر قرار دینا دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا معین آدمی کو یہ عامی آدمی کا کام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا تک بدر ذکر قومی ظالمین یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرنے والوں کو ظالم قرار دی اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے تو لہذا یہ کام جن لوگوں کا ہے انہی تک رہنے دیا جائے جس کا کام اسی کو ساجے اور یہ جو تقسیم کا فتوا دینے والے سبحان اللہ فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر ان سے پوچھ لو تو کا کوئی مسئلہ بدھو کے بارے میں پوچھ لو بدھو کے مسائل پوچھ لو پاؤں دھونے ہیں تو دائیں ہاتھ سے دھوئیں کہ بائیں ہاتھ سے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ان میں سے اکثر کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھوں اور پاؤں کی اگلیاں کا خلال وہ کس اگلی کے ساتھ کرنا ہے گسل کا طریقہ صحیح طرح سے ان کو نہیں آتا اور عبادت کے مسائل سمجھتے نہیں ہیں اور عقیدے کا اتنا خطرناک ترین مسئلہ تقسیم اس نے فٹافٹ وہ توپ چلاتے ہیں برسٹ چلاتے ہیں کفر کے کفر, کفر, کفر کافر کافر کافر کافر کی رٹ لگا دیتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دوسری جانب جو مرزیا کا گروہ ہے وہ ان تقفیریوں سے بڑی مصیبت ہے جو ارجا ہے وہ تکفیر سے بھی بڑی مصیبت ہے جب سے یہ مرجیہ قسم کے ذہن پیدا ہوئے ہیں لوگ سارے کے سارے بد عمل ہو گئے اور ایک دور تھا لوگ کہتے تھے ہیں بندہ اہل دیس ہو اور نماز نہ پڑے ہو ہی نہیں سکتا اب دیکھو نام نیا جتنے بھی ہے جسے کوئی بھی نمازی نہیں سب کی چھٹی کیوں ارزا والا دین بنا ہوا ہے پڑھو نہ پڑھو ٹھیک ہے یہ ارجا جو ہے یہ تکفیر سے بھی بڑی مصیبت ہے تو یہ دونوں کام اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر بہتان ہیں ارجابی اور تقفیر بھی اللہ سب تعالیٰ نے فرمایا کل انما على الله ما لا تالم بغیر علم کے بات کرو تمہارے لیے جائز ہے؟ نہیں ہے اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے تقسی مطلق معین کے قائدوں اور فرق کا پتہ ہی نہیں اور کفر کفر کی توپ چلاتے ہو اللہ نے حرام کیا ہے ان تقولوا علی ما لا تعلمون تو کسی کو کافر قرار دینے کا یہ معنی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی نے اس کو ابری جنمی بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالی نے اس کا خون مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا ہلاک اللہ نے کیا نہیں اور اللہ تعالی کے بارے میں ایسی بات کہنا اللہ نے جو بات نہ کہی ہو اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا کتنا بڑا جرم ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ بھی ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے اپنی طرف سے گھر کے ہماری طرف کوئی منصوب کر دیتے ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے امام المبیا جناب محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کی شارق کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بچانے والا نہ ہوتا یہ متقین کو ہم نصیحت کر رہے ہیں کہ بچ کے رہنا اللہ کے بارے میں بات نہ کر بیٹھنا تکفیر معمولی چیز نہیں ہے اور ارزا بھی ایسے ہی ہے اللہ تعالی نے راف کاہر کے پاس جانے والوں کو کافر قرار دیا یہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں بندہ کافر نہیں ہوتا رہتا مسلمان ہی ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھ رہا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ دونوں گروہ باطل پر منی ہیں ایک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ معین بندے کو کبھی کافر قرار نہیں دیا جا سکتا یہ بھی غلط ہے اس نے مرتد ہونے والا دروازہ مرجیا لوگوں نے پکا پکا بند کر کے رکھ دیا ہے اور دوسرا گروہ جو تقسیریوں کا ہے اس نے کیا کہا کہ جب ایک عام حکم کسی فیل پر اعمال میں سے کسی عمل پر کوئی ایک عام حکم ہو لگ جائے کہ یہ کام کرنا کفر ہے تو جن جن بندوں سے بھی وہ کام سرگد ہوا وہ سارے ہی کافر تو یہ کام دونوں ہی غلط ہیں تو لہذا آج کے ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ تقسیر اور ارجاز دو بڑے بڑے فتنے ہیں ایک دوسرے کے بالکل متضاد تقسیری بلا سبب بلا دلیل لوگوں کو معین کافر کہتے ہیں حالانکہ معین بندے کو کافر قرار دینا جائز نہیں جب تک کہ تقسیر کی شرطیں اور ماننے ان دونوں کا لحاظ نہ کر لیا جائے کسی معین بندے کو کافر کب قرار دیں گے جب اس کے اندر تقفیر کی شرائط پائی جائیں اور تقفیر کے موانع میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے توفیقرمائے اما إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُن بارے میں جو آپ نے فرمایا وہ تو الحمد للہ جو لوگ یہ کفریا نظریات رکھتے ہیں جو قبروں کے اوپر جو ہے کباب وغیرہ کرتے ہیں جو چادرے چڑھاتے ہیں جو نظریں دیتے ہیں ان کو مشرق کہا جا سکتا ہے یا نہیں کفر کی بات اور شرک کی بات میں آپ فرق بیان کریں ان کو مشرق کہا جا سکتا ہے کہ نہیں السلام علیکم و دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی شرکیاں کام کرے یا کفری کام کرے ہم اس کو کافر یا مشرق کہیں گے ٹھیک ہے اگر کسی آدمی سے کفر یا شرک کا ارتقاب ہو تو ہم اس کو کافر یا مشرق کہیں گے لیکن کسی آدمی کو کافر قرار دینے کے لئے پہلے ہم اس کے اندر جو تقسیر کی شرائط ہیں ان کا وجود ثابت کریں گے اور تقسیم کے موانے کو ختم کریں گے پھر ہم اس کو کافر قرار دیں گے تو جو آدمی سرکیا افعال کرتا ہے مثال کے طور پر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے ٹھیک ہے غیر اللہ کے نام کی نظریں میادیں دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے کسی اور سے دعائیں مانگتا ہے کسی اور سے بیٹوں کی اور روزی کی اور ہزت کی امیدیں رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں ہم سرک کا فتوا لگائیں گے مشرق اس کو کہیں گے ہم ہم اس کو مشرق کہیں گے شیرک اور کفر کے اندر تھوڑا سا فرق ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شیرک میں جو ہے جہالت ازر نہیں ہے سرک کے اندر اکراہ رزر نہیں ہے جبکہ کفر کے اندر اکراہ جہالت ازر ہے یہ فرق ہے شرک اور کفر کے درمیان یعنی کہ توحید کا علم حاصل کرنا فرد ہے ہر مرد و زن پر مرد و عورت پر اس میں جہالت کو عذر نہیں مانا جائے گا اور اس میں ایک راہ کو بھی عذر نہیں مانا جائے گا کہ میں نے فلاں کیا کیا. ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا تو یہ تھوڑا سا فرق ہے میں نے درش کے دوران بھی اس بات کی وضاحت کی جب یہ جہل والا مانے ہم نے بیان کیا تو دو حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک تو ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے کاٹ دیا جائے جلا دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اسے معلوم ہوتا ہے کہ اکراہ جو ہے یہ ادھر نہیں ہے تو جب ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اگر چوری کرتا ہے تو ہم اس کو چور کہتے ہیں زنا کرتا ہے ہم اس کو زانی کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے ہم اس کو قاتل کہتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی شرک کرے تو اس کو مشرک کیوں نہیں کہا جائے گا وہ مشرک ہی ہے اور لفظ تھا اعلیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کی سراہد کی ہے کہ کلما گو کلما پڑنے کے بعد شرک کر سکتا ہے کلمہ گو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان دل میں پیدا ہو جانے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے اللہ نے قرآن فرقان میں کہا ایک تو وہ مشہور آیت ہے سورت یوسف کی جو آپ اکثر سنتے ہیں ما اکثر اللہ اس کو ایک طرف رہنے دیں اس آیت سے یہ مسئلہ مضبوطی سے ثابت نہیں ہوتا لیکن جو اس بارے میں مضبوط دلیل ہے اور نفس کی حیثیت رکھتی ہے وہ اللہ سبرحانہ تعالی کا فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ولم اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ دین آمن ایمان لائے وہ لم یل بس اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا وهم یہ وہ لوگ ہے جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہی ہیں ہدایت پانے والے ہیں تعالی نے سوال کیا ہے نا فریقین تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو ہم شرک نہیں کرتے تو بھی بتاؤ فریق عین احق بل اگر تمہیں کوئی علم ہے دماغ کھوپڑی کے اندر کوئی عقل ہے تو بتاؤ فریق احق مور ڈیزرفائڈ وہ کون لوگ ہیں امن کے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں اللہ نے فرمایا اللہ دینا ظلم جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا وہی لوگ امن کے حقدار ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پانے والے ہیں تو یہاں پر ظلم سے براد شرک ہے ایک تو اس کی یہ دلیل ہے کہ سابقہ آیات میں شرک کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اور دوسری دلیل اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اس کے بارے میں پوچھا سوال کیا تو آپ نے بتایا کہ کیا تم نے لقمان کی بات کو نہیں سنا جو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی لا تشرک باللہ تو شرک ظلم عظیم ہے شری بخاری کے اندر حدیث آتی ہے آیت نازل ہوئی تو صحابہ کران کہنے لگے لم یظلم ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو تو یہ آیت نادل ہوئی ان شرک اللہ ظلم صورت الکمان کی آیت نمبر تیرہ تو اس ظلم سے مراد شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہ کیا وہ لوگ ہدایتی یافتہ ہیں اور وہ لوگ امن والے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندہ شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے تو جب شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اس کو مشرک کیوں نہیں کہا جا سکتا شرک ہے میں نے آپ پوچھا کہ شرک اور کفر میں فرق واضح کریں کہ مطلب کفر کا کفار تو ویسے ہی انکار ہوتے ہیں نا میلا مشرقین جو خود کو مسلمان سمجھنے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود جو شرکت کرتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور احادیث کی کہیں کہیں سے دلیل بھی دیتے ہیں تو ان کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ ان کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ قبر کا مداور ہو یا کوئی ایسا شخص جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر کو چمتا ہو یا قبر کا تواف کرتا ہو یا قبر کی مٹی اپنے اوپر لگاتا ہو سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے تو کیا اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مشرق ہو یا نہیں کہہ سکتے السلام علیکم قبر کا مجاور بننا قبر کے گرد طواف کرنا قبر کو چومنا کیا یہ شرکیہ کام ہیں پہلے تو اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو جب اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ یہ کام کرنا شرکیاں ہیں شرکیاں کام ہیں تو پھر ان کام کے ارتکاب کرنے والے کو مشرک بھی کہا جائے گا مختصرا میں نے پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ ایک بندہ جو شرکیہ کام کرتا ہے ہم اس کو مشرک کہیں گے اگر ان کاموں کا شرک ہونا ہی ثابت نہ ہو تو پھر ہم اس بندے کو مشرک نہیں کہیں گے درخت کے دوران بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک کام کا بدعت ہونا ایک کام کا کفر ہونا ایک کام کا شرک ہونا پہلے ہم کتاب و سنت کی نسو سے ثابت کریں گے اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کام کفری ہے یہ کام شرکیہ ہے یا یہ کام بز ہے تو پھر اس کے مرتکب کو ہم مشرک کافر پھر کہیں گے کوئی بھی وہ کام کا انتخاب کرنے والا ہوگا لیکن ایک معین آدمی پر جب ہم حکم لگائیں گے جب ایک مین آدمی پر ہم حکم لگائیں گے تو پھر اس کے لیے تقسیم کے جو ضوابط ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے گا اب سیدا ریت ہونے والی جو بات دیکھیں آج بر جب رضی اللہ تعالی نے آ نبیر اسلام کے آگے سیدا نہیں کیا صحیح عدیش ہے متفق علیہ تو کیا حکم لگے گا ان پر یعنی کہ ہم مطلقاً ایک بات کہیں گے مطلقاً متلقن اطلاق کہیں گے الل اطلاق کہ یہ یہ کام جس نے بھی کیا وہ مشرق یہ یہ کام جس نے بھی کیا وہ کافر یہ یہ کام جس نے بھی کیا وہ بجاتی ٹھیک ہے نا تو ایک معین آدمی پر ہم حکم لگانے کے لیے پہلے اصول دیکھیں گے ضابطے دیکھیں گے ان اصولوں اور ضابطوں پر اگر بات پوری اترے تو پھر ہم اس کو مشرق کا پھر جو مسلمان گناہ کرتے ہیں کوئی کبیرہ گناہ وہ بھی مطلب دو میں جائیں گے تو الگ, الگ الگ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان کی کھال سڑ جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالیں بدل کے دیں گے تاکہ آپ کے بدلے جرانا مزے کرتے رہیں تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا جو مواحد مسلمان دو رخ میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا یہ صرف کافروں کے لیے ہے کہ مسلمان ایک دفعہ وہ جائیں گے اگر تو ان کو بھی دوبارہ کھانے ملیں گی اس کے بارے میں ذرا آف ذات کرتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ دیکھیں یہ آئے مطلق ہے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں کہا ظالم وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے کافر بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل توحید کو جہنم سے نکالیں گے اور جہنم کی تو گرمی ہی ایسی ہے فل فور سارا کچھ ہی جلس جاتا ہے سارے کا سارا کچھ فل فور ہی ختم ہو جاتا ہے تو اب اہل ایمان کو پہلے نکالا جائے گا جن کے اندر زیادہ ایمان ہے پھر کم ایمان والوں کو نکالا جائے گا حتیٰ کہ جس کے جس نے لا الہ لا پڑا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا عظوم کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے سب جہنمیوں کے لیے ہے چاہے وہ جہن جنت میں جانے والے جہنمی ہی کیوں نہ ہوں نبی اخلاح فرماتے ہیں کہ ان کو ہاں <سؤال> جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں کہ چمڑے گل سڑ جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے نئے چمڑے آئیں گے یہ تمام تر جہنمیوں کے لیے ہے اہل کفر کے ساتھ اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسری بات جو ہزاروی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کو یعنی کہ احناف کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں یا مشرق ہیں اور ایک بھائی نے سوال یہ بھی لکھا ہے کہ کیا دیوبندیوں کو کافر کہنا جائز ہے تو میرے محترم بھائی مختصر سرفا کا جواب پہلے سن لیں کہ کوئی بندہ کفریہ کام کرے شرکیہ کام کرے کفر اور شرک کا مر ہو چاہے وہ اہل حدیث ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو جو مرضی ہو وہ کافر اور مشرق ہے اپنے آپ کو دیو بندی کہلوائے اہل حدیث کہلوائے بریلوی کہلائے جو مرضی کہلوائے اگر اس کا عقیدہ یا عمل کفریا شرکیہ ہے وہ کافر ہے مشرق ہے کا اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو برلوی کہتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں اس کے عمل کے اندر اس کے اقوال و افعال میں کفر و شرک موجود نہیں ہے اس کو کافر کہنا حرام ہے نجائز ہے اور رہی یہ بات کہ کتابوں پر میں جو عقائد علمائے جو بند مثال کے طور پہ لکھی ہوئی ہے محنت ارالمسند ان کتابوں میں لکھے ہوئے عقائد کی بنا پر کسی کو کافی قرار دیا جائے قطن انجائز نہیں ہے جب تک وہ عقیدہ جس کو کافر یا مشرک قرار دینا ہے جب تک وہ عقیدہ اس کے اندر نہ پایا جائے گا اس کو کافر یا مشرک قرار نہیں دیا جائے گا ہاں ہم یہ کہیں گے کہ اگر عقائد اولاما دیوبند یہی ہیں جو ان کتاب کے اندر ہیں تو ان کے عقائد کفریا اور شرکیا ہیں ان کے عقائد کفریا شرکیاں ہیں عقائد اولامائے دیوبند کفریا شرکیا ہیں یا محمد علی محنت کے اندر جو عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ عقیدہ کفری اور شرکیہ ہے ہم اس عقیدے کو کفری شرکیہ کہیں گے اس کے حامل کو کافر اور مشرک کہیں گے لیکن ایک معین آدمی مثال کے طور پر قاضی حمید اللہ وہ کافر یا مشرک ہے یا نہیں یہ ہم اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک ہم یہ تحقیق نہ کر لیں کہ واقع اس کا یہ عقیدہ ہے پہلے اس کے عقیدے کی تحقیق کی جائے گی کہ آیا واقعہ ہی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو پر نہیں مانتا کیا واقع اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ لامکان ہے پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے جب پتا چل جائے گا اس کا یہ عقیدہ ہے پھر ہم اس کے عقیدت کے اسباب تلاش کریں گے متو تو نہیں ہے کہیں پھر ہم کہیں گے کہ قابل کافر یا مشرک ہے جب تک شروط پوری نہ ہو جائیں ممانع ختم نہ ہو جائیں سرد مین کا مافر یا مشرک نہیں کہیں گے اور اگر شروط اور ساری کی ساری پائی جانے ختم ہو جائے وہی سیو نہ کہتا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ کافی ہو گیا ہے۔ بات اصول کی ہے جس پر اصول لاگو ہو جائے گا اس پر पर طور پر فتوا لگ جائے گا لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس کام کے لیے احتیاط علما سے مراجت ہر ارے گہرے کا کام نہیں ہے یہ جس کا کام ہے اسی کوئی وہی یہ کام کریں ہر کوئی اس کے اندر غور نہ کرے بالکل کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہ مشورہ تھا کہ کسی بیٹھ کے کہوں کے اس موضوع پر وہ گفتگو کریں तो से मेरे में ये था से करें کچھ سوال کیا جائیں تو آج الحمد للہ آپ نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے تو کم از کم مجھے تو ہے اور کیسا آ, فائدہ ہوئے چونکہ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے اس موضوع کے متعلق مطلب؟ تو اچھا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو مان زکوۃ کے خلاف قتال کیا گیا تھا تو بطور مرتد ان کے خلاف قتال کیا گیا تھا یعنی ان کو کافر سمجھتے ہوئے آ, آ, جو ہے وہ خلاف کیا تھا جو بھی تاویل کر تو ان کی طویل جو ہے اس کا وہ رد کر دیا گیا تھا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں دیکھیے حضرت ابو بکر ابی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر وہ قابل غور ہیں اس بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ لا من اللہ کی قسم میں اس بندے کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امیر تو القات الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں حتٰ کہ وہ اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے وہ یقین و ویت الزکا نماز پڑھیں زکات ادا کریں فائدہ فعل کا آسام و منی جب یہ کام کر لیں گے یعنی توحید کو اپنا لیں گے کفر شرک سے توبہ کر لیں گے میری رسالت کو مان لیں گے نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر آسا و منی دما اہم تو یہ اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے بچا لیں گے اللہ بھی حق الاسلام مگر اسلام کا اگر حق پہنچے گا تو پھر ان کا مال اور ان کا خون محفوظ نہ رہے گا وہ عیساب ان کا حساب اللہ کے سپرد فرمانے لگے وہ رضی اللہ تعالیٰ زکات زکات مال کا حق ہے کی قسم کا اگر آپ انہوں نے دینے سے انکار کیا میں پھر بھی ان کے خلاف لڑوں گا جب وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلائل سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پھر یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا تو زکوت کا انکار کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے کیونکہ ایمان اور اسلام کی جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے اندر کیا ہے التدرون تمہیں پتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں وفد عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ اللہ ورسول آپ نے فرمایا ایمان ہے اللہ کی توحید کی گواہی دو میری نبوت کو رسالت کو مانو نماز قائم کرو زکات ادا کرو فتصوم رمضان, رمضان کے رودے رکھو منٹ مگر میرے خوبص مال گنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو ایمان کی تعریف کے اندر زکات کو شامل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل پڑھ لو جبرائیل نے پوچھا مل اسلام اسلام کیا ہے فرمایا اسلام ہے اللہ توحید تو میری نبوت کو رسالت کو رسالت ماننا اقام السلام نماز قائم کرنا ایتا ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا وحج بیت اللہ کا حج کرنا یعنی کہ یہ کل گیارہ چیزیں ہیں کسی بندے کے اندر جمع ہو جائے تو بندہ مومن اور مسلم بنتا ہے پوچھا جبرائیل نے ایمان کیا ہے فرمایا و و و و و و و تو ایمان کے اندر اسلام والی چیزیں بھی داخل ہیں یہ گیارہ چیزیں بندے کے اندر جمع ہوگی بندہ مومن ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوگی بندہ دہرا اسلام سے خارج ہو جائے گا ایمان رہے گئے ذرہ برابر بھی دل میں ایمان نہیں رہتا گیارہ میں سے اگر ایک چیز بھی نہ ہوئے بندے کے اندر تو کہ اگر یہ سابت ہو جائے تو جو کلمہ گو مشرق ہے ٹھیک ہے ان پر یہ लागू ہو جائے کہ یہ مشرق ہے تو کیا جو کلمہ گو مشرق نہیں ہے جو کلمہ جو کافر ہے جو مشرق ہے کیا ان کا اور ان کا ایک جیسے ہوں گے کہ یہ کلمہ گو مشرق کی تھوڑی سی رائے تھا اس میں السلام علیکم و رحمت اللہ وبریکم السلام جی مشرق کلمگو ہو یا غیر کلمہ گو ہو مشرق جب مشرق بن گیا تو مشرق ہونے میں کلما گو اور غیر کلمہ گو سب برابر ہیں کوئی فرق نہیں مشرق کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو سب برابر ہیں کلمہ گو اور غیر کلمہ گو مشرق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو مشرق اور غیر کلمہ گو مشرق کے درمیان فرق ہے ایسی کت کوئی بات نہیں ہے مشرق کا زبیحا حرام ہے نہیں کھایا جا سکتا چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ پڑھنے والا نہ ہو جب اس کا شرک کرنا ثابت ہو گیا وہ مشرک ثابت ہو گیا تو پھر اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہوگا ان کے مردوں کو رشتہ دینا بھی حلال نہیں ہوگا تمام طرح کامات مشرکین والے اس پر لگے گے کوئی قط فرق نہیں کیا جائے گا جب ایک معین آدمی کا مشرق ہونا ثابت ہو گیا چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑتا رہے اس زمرے میں وہ منافقین کی مثال دیتے ہیں لیکن جستی نہیں ہے یہاں پر کیوں منافق وہ منافق ہے صرف دل کا کھوٹا ہے ہم نے حکم لگانا ہے ظاہر کو دیکھ کر منافق نوازیں بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے جہاد بھی کرتا ہے ظاہر ایمان والے تمام طرح امال وہ کرتا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر ظاہر والا حکم لگے گا نفاق دل کا عمل ہے باطن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو لہٰذا منافقین پہ ان کلمہ کو مشرکوں کو قیاس کرنا یہ زور سے علم کی دلیل ہے اس بارے میں حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ قابل غور ہیں کہ نبی اسد اسلام نے فرمایا ہے کہ اذا الرجل الخاہ فقد با آبا احا کہ جب کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کو کافر قرار دے فقد با ابی ہا اہا دما تو جو تقفیر اس نے ایک آدمی پر لگائی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اس تقفیر کا مستحق بن جائے گا تو تقسیر کا جو حکم لگا رہا ہے اس کو کافر قرار دینے والا وہ تقفیر مخرج انل ملا کا حکم لگا رہا ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا حکم لگا رہا ہے تو یہی حکم یہی حکم ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور لگے گا یہی حکم ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور لگے گا چاہے تو وہ لگ جائے کہنے والے پر اور چاہے جس کو کہا گیا ہے فقط با با آدما کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے انجی, کفر دونا کفر. کفر دونا کفر کی وضاحت یہ ہے کہ کفر کفرن کے الفاظ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں کفر دونا کفر کے جو الفاظ ہیں یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں یہ ایک صحابی کے الفاظ ہیں موقوف ہیں لفظ ایک بات دوسری بات اس صحابی نے یہ لفظ بولے ہیں تو اس لیے بولے ہیں کہ اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے اور دلیل کیا ہے وہ ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے کہ عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکسرن تقسرا تق فرن الشیر کہ تم لان بہت زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کا کفر کرتی ہو یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے یعنی کہ یہاں پر بھی حدیث کے اندر لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مراد کفر وہ نہیں ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر دے اور یہ کفر کفر بلا نہیں کفر بالعشیر ہے یہ فرق بھی سمجھنے والا ہے کہ یہ کفر کفر بلا نہیں کفر بالعشیر ہے تو اس لیے یہ کفر دونا کفر ہے اب اگر کوئی بیچارا یہ بین مادی کو کفر دونوں کفر والا فلسفہ بین مادی کے اوپر فٹ کرتا پھرتا ہے یہ کفرے بوا کے مرتکب کے اوپر کفر دونوں کفر والا فتوا فٹ کرتا پھرتا ہے تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک صحابی نے کہ ایک صحابی نے جس کو کافر قرار دیا ہے کفر دونوں کفر یعنی کہ الفاظ جو بولے ہیں تو وہ جو الفاظ ہیں کفر دونا کفر والے وہ کس کفر پر بولے ہیں پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے okay. تو کفر دونا کفر کی جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے وہ کفر دونا کفر والی اصطلاح جہاں کی ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے تخرانا تخر العشیر پر کفر دنا کفر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے تو اب ہمارے ہاں مرجیا لوگوں کی طرف سے ہر چیز کو ہی کفر دونا کفر کہنا شروع کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے لہذا جو کفر دونوں کفر ہوتا ہے وہ یہ کفر نہیں ہوتا کفر بلا نہیں ہوتا وہ ان باقی معاملات کے اندر کفر ہے دیکھیے محترم منافق کو سید کہنے سے جو ممانعت آئی ہے حدیث میں تو اس سے لفظ سید نہیں کوئی بھی احترام کا کلمہ یا عزت کا کلمہ اس کے لیے وہ بولنا ممنوع ہے اور خا وہ لفظ سید ہو یا کوئی بھی تعظیم کا کلمہ وہ منافق آدمی کے لیے استعمال کرنا منع ہے تو جب منافق کے لیے منع ہے تو مشرق کے لیے تو بس طریقے اولا منع ہے منافق کے لیے اگر منع ہے تو مشرق کے لیے بل اولا منع ہے مشرق کو بھی نہیں کہنا چاہیے بدعتی کو بھی نہیں کہنا چاہیے مقلد کے لیے ہاں اگر مقلد واقع مقلد ہے یعنی کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی بندے کی بات مانتا ہے جس طرح وہ تقریر ترمری والے نے کہا ہے کہ حق اور انصاف تو شافی کا مطلب ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم حدیث کی نہیں مانیں گے امام کی تقلید ہم پر واجب ہے تو ایسا بندہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے لیکن یاد رہے کہ یہ تقسیر بھی معین اپنی شروط کے ساتھ ہوگی تو کافر کو بھی سید کہنا جائز نہیں ہے میرے نزدیک تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی بندے کی بات کو قبول کرنا یہ تقلید ہوتی ہے کتاب و سنت کے مطابق کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا سید مشرق کو بھی نہیں کہا جا سکتا کافر کو بھی نہیں کہا جا سکتا آپ نے سوال کیا ہے نا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدہ یہ بھی تو شرک تھا پہلے سوال یہ ہے کہ وہ اس سجدے کا شرک ہونا اس کی آپ دلیل دیں پہلے میں نے غالباً درس کے دوران بھی یہ بات کہی ہے اور بعد میں بھی, بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جو سجدہ ہے غیر اللہ کو اگر تعظیمن کیا جائے گا تو حرام ہے اور اگر عبادتاً کیا جائے گا تو شرک ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دسدہ کیا ہے ماجہ کتاب النکا باب حقی المرا حدیث نمبر ایک آٹھ سو میں جو بات ہے اس کے اندر معاد رضی اللہ عنہ کے الفاظ وہ غور سے سننے والے ہیں عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے ساجد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا ماحدا یاد یہ کیا ہے کہنے لگے ات ہی فوا وقت میں شام گیا تو میں نے ان کو پایا کہ یس لیمار فاتیم کہ وہ اپنے حکمرانوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں ان کی تعین کرتے ہیں فوا دبتو فی نفسی ان نفعل ذالک بکا تو میں نے دل میں سوچا ہم یہ کام آپ کے لیے کریں تو نبی فلا ایسا کام نہ کرونی اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سیدا کرے لأمرت تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے قامت کو سیدا کرے یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیدا تعظیمن کیا تھا اس طرح اہل شام اپنے بڑوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کے آگے اپنے بڑوں کے آگے وڈیروں کے آگے تو چلو تعظیمن ہم بھی سجدہ کر لیں تو پہلے یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت والا وہ شرک ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ پہلے اس بارے میں احتیاط سب سے پہلی جو احتیاط ہے وہ کیا ہے کہ یہ پتا کیا جائے کہ یہ عمل کفر یا شرک بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا جب اس کام کا کفر یا شرک ہونا ثابت ہو جائے پھر ہم اگلے مراحل پہ, پہ پہنچیں گے تو تعظیمی سیدے کا شرک ہونا تو پہلے ثابت کرو نا وہ تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو معاد رضی اللہ تعالی انہوں کو فوراً و کرواتے قل و لیکن ایسا نہیں ہے معاد کو صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو شرک قرار نہیں دیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تعظیمی سیدہ شرک نہیں ہے حرام ہے ناجائز ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اہل حدیث کی طرف سے بہت وال بھی کی گئی اور بینر وغیرہ بھی لگائے گئے تحریک قولو لا الہ الا اللہ کی طرف سے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے یہ کام سر انجام دیا ہے وہ لکھ سکتے تھے نا قبروں کا احترام مگر ان پر سجدہ شرک کیوں نہیں لکھا شرک اس لیے کہ ہے ہی نہیں یہ سید تعظیمی ہے حرام ہے لہٰذا اس کو حرام ہی کہا جائے گا تو ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ نے ان کو کافرون بھی کہا ہے ظالمون بھی کہا ہے اور فاسقون بھی کہا ہے اگر حکم بھی غیر ماں انضر اللہ کفر ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظالم یا فاسق نہ کہتے یہ تین لفظ بولے ہیں آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور ریزن ہے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ یا اس سے بھی زائد وقت ہو چکا ہے تو یہ ایک تفصیل طلب امر ہے حکم بھی غیر ماں انض اللہ کے بارے میں کہ یہ کفر کب بنتا ہے اور فسق کب بنتا ہے اور ظلم کب بنتا ہے تو اس کو ایک علیحدہ مجلس میں اگر ذکر کیا جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب رہے گا تو مختصرا میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کے طور پر کہ جو آدمی بی گئیری مہ انضر اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا حلال سمجھے وہ سمجھے کہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف فیصلے کروں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ خود احکامات گھڑ کے فیصلے کر سکتا ہوں تو یہ کفر ہے یعنی کہ یہ تو اپنے آپ کو رب بنانا ہو گیا نا سیدھی سیدھی سی بات ہے یہ اپنے آپ کو رب بنانا ہو گیا تو یہ کفر ہے لیکن جو آدمی بی غیر ماں اللہ فیصلے کرتا ہے لیکن اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا بلکہ اس کو مخالفت اور معصیت اور نافرمانی سمجھتا ہے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا یہ کافر نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو حلال نہیں سمجھا ہو سکتا ہے اس نے خوف کی بنا پر ایسا کیا ہو یا مجبور ہو کر ایسا کیا ہو ممکن ہے ایسا تو پھر یہ ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا پھر ہم اس کے اوپر جو کافر ہے اس کے اوپر تقفیر کے اصول اور ضوابط فٹ کریں گے شرائط تینوں پائی جائیں بانے دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو پھر ہم اس کے اوپر فتوا لگائیں گے کفر کا تو جس آدمی نے بغیر ماں انزل اللہ فیصلہ کیا اللہ تعالی کے دین کو تبدیل کرتے ہوئے یہ کفر اکبر ہے مخرج انل الملہ ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ سارے بنا لیا ہے اور جس آدمی نے حکم بغیر ماں انزل اللہ کیا اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کی وجہ سے یا پھر غوف کی بنا پر یہ اس قسم کی باتیں تو یہ کفر نہیں بلکہ اس کو فصر کہا جائے گا اگر وہ اس کو حلال اور جائز نہیں سمجھتا کہتا ہے کہ جی میں مجبور ہوں ایسے فیصلے کرنے پر مثلا اب آپ اپنے پاکستان کی مثال لیں نا آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ آج اگر کوئی جج ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا یا کسی بھی عدالت کا یہ فیصلہ کر دے کہ زانی کو سر عام کچہری کے اندر سنسار کیا جائے یہ شادی شدہ تھا جناس پر ثابت ہو گیا سنسار کیا جائے تو کیا وہ جج بچے گا حکم بیمان زیادہ کرتے کرتے وہ خود مرے گا تو اگر تو یعنی کہ یہ کیفیت ہے تو پھر ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے وہ تو بےچارا اپنی جان کے لالے اس کو پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہتا چلو جیسے کیسے بھی وہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومتوں اور اپنی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہی نہیں ججز حضرات ان کو پتا ہے کہ ہم یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے ہمیں اسے گناہ ہوگا نتیجہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہی نہیں کیس لمبا لمبا اور لمبا اور لمبا کرتے چلے جاتے ہیں حتہ کہ فریقین آپس میں سلا کر کے اور دونوں ہی بیٹھ جائیں گے وہ بیچارے مجبور ہیں اگر بھی اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی انداز پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دکھ بھی دیکھنا چاہیے سامنے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو جس آدمی نے بغیر مان اللہ فیصلہ کیا عدوانا اور ظلمن ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مثلا کسی آدمی سے انتقام لینے کے لیے اس نے حکم بیمان ضلع کر دیا تو یہ آدمی ظالم ہو جائے گا یعنی کہ ملم یحکمان ضلع فرن اس بندے کے ہے جس نے اللہ کی سریعت کو بدلا اور ملم یحکمان ضلع کم الفاصون اس آدمی کے ہے جس نے حکم بغیری مان ذل اللہ کیا خوف وغیرہ کی بنا پر اور ملم یحکمان ضل اللہ علیہ ظالمن ان لوگوں کے لیے ہے جس نے عداوت اور بغض انعد کی بنا پر ایسا کام کیا یہ مختصر سا یعنی کہ اس کا خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا باقی تفصیل انشاءاللہ اور دلائل اس کے تفصیلی وہ پھر کسی مجلس میں ذکر کر دیں گے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا مذاق اڑانا یا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیے اللہ سب نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا وارا انشاء اللہ ان خود وب کل آد اللہ آیاتی ہی رسولی ہی کُل تم تستا حضی درو قد کفر بعد بادا اللہ نے فتوا لگا دیا کہ جو اللہ تعالی کی آیات کا مذاق اڑائے اللہ تعالی کی آیات کو حد تنقید بنائے لا دیرو قد کفر بعد بادا اب ادھر بہانا تمہارا کوئی قبول نہیں ہے تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو یعنی کہ ایسا کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کی حدود شرعیہ کا مذاق اڑانا کفر ہے اس نے بھی کہا تھا کہ کیا ہم اپنے نوجوانوں کو ٹنڈا کر دیں چوری کی حد لگا کے مذاق اڑایا حد سے تنقید نشانہ تنقید بنایا لا رو قد کفر بعد واضح مانے یہ کفر ہے کفرِ بواہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر خوض کرنا ظلم ہے اللہ سب نے قرآن مجید فرقان حبیب میں اپنی آیات کے اندر خوض کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ فِي بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى فِي اللہ نے کتاب میں تمہارے اوپر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں سنو کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کی حدوں کو تنقید کرتے ہیں یوستا حضا با اس کا مذاق اڑاتے ہیں تم نے ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے اگر تم بیٹھے رہے تم انہیں جیسے ہو جاؤ گے اور یاد رکھنا اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اس کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اور اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا یہ نفاق ہے لیکن ایک معین آدمی پر پھر بات وہی ہے ایک معین آدمی پر وہ پرویز مشرف ہو بینظیر بھٹو ہو نواز شریف ہو یا کوئی اور دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ہو معین آدمی پر کفر کا فتویٰ کب لگے گا جب تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جائیں اور دونوں موانے میں سے کوئی ایک معنی بھی موجود نہ ہو یعنی ضوابط ال تقسیر المعین ایک معین آدمی کو کافر قرار دینے کے ضابطے اور قوانین ان کا لحاظ رکھا جائے گا اس کے بعد ایک معین آدمی پر فرد جرم عائد کی جائے گی